وسويريكش واریسا جورش پرے دل واگر رب العالمین والصلاه والسلام على سيد المرسلین أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلى والسلام عليك يا نبي الله صلى الله عليه وعلى اليك واصحابك يا نور الله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 میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین نئے سلسلے شب اسرا کا دلہا میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے رجب المرجب کے مہینے میں ہمارے آکاد عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی آپ نے اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنے رب عزا وجل کا دیدار کیا اس سلسلے میں پیارے آقا علی سلات و سلام کی معراج کے متعلق جو کلام میرے آکا سعید اعلی حضرت عظیم البرکات عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت بائیس خیر و برکت اشاہ الحاج القاری المفتی احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے لکھا اس کے اشعار پیش کیے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور ان کی وضاحت جو علمہ اہل سنت نے کی اس کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی الا حضرت رضی اللہ تعالی انہوں کا جو قصیدہ معراجیہ ہے اس میں سڑسٹھ یعنی سکسٹی سیون اشعار ہیں اعلی حضرت نے یہ کس موقع پر لکھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے ایک شاعر سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت علی رحمۃ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہوئے نماز ظہر کے بعد کا وقت تھا اور انہوں نے اپنا قصیدہ معراجیہ جو انہوں نے لکھا تھا وہ اعلی حضرت کے بارگاہ میں پیش کرنا تھا دیکھیں ویسے بہت سارے شاعر ہیں مگر ہر شاعر عالم نہیں ہوتا ہر شاعر مفتی نہیں ہوتا ہر شاعر محدث نہیں ہوتا ہر شاعر مفسر نہیں ہوتا اور سبحان اللہ یہ اعزاز میرے آقا علیہ حضرت کو نصیب ہوا کہ آپ تو شاعر تو ہیں شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ عالم بھی ہیں آپ مفتی بھی ہیں آپ حافظ بھی ہیں آپ محدث بھی ہیں آپ مفسر بھی ہیں عاشق رسول بھی ہیں ولی کامل بھی ہیں اب ایسا جب علم والا عمل والا عشق والا جب کلام لکھے گا اس کی بات ہی کچھ اور ہے برال اعلی حضرت کو اللہ تعالی نے بڑی عزت عطا فرمائی بڑے بڑے شاعر اپنے اشعار میرے آکال حضرت سے چیک کرواتے تھے بڑے بڑے مفتی اپنے فتوی میرے آکال حضرت سے چیک کرواتے تھے تو یہ بہت بڑے شاعر تھے نادگو شاعر اعلی حضرت کے بارگاہ میں بریلی شیر میں حاضری دی نماز ظہر کے بعد انہوں نے کچھ اشعار سنائے تو الہ حضرت نے فرمایا کہ بقیہ اشعار آپ نماز اثر کے بعد سنائیے گا اب زہر اور اثر کے مابین میرے آقا اعلی حضرت نے یہی قصیدہ معراجیہ لکھا اتنے قلیل وقت میں عام شاعر جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے وزن پورے کرتے رہ جاتے ہیں ردیفوں و کافی پورے کرتے رہ جاتے ہیں اور چند اشعار لکھنے میں انہیں بہت سارا ٹائم لگتا ہے اعلی حضرت اعلی حضرت ہیں. کچھ ہی دیر میں آپ نے وہ قصیدہ میراجیا سڑسٹھ اشعار پر مشتمل وہ لکھا اور نماز عصر کے بعد اعلی حضرت اشریف لائے سب لوگ بیٹھے تو اعلی حضرت نے اپنا قصیدہ معراجیہ سنایا جب آلہ حضرت نے اپنا قصیدہ سنایا سورج نکلایا چراغ بےچارا اپنا منہ چھپائے گا اب اس شاعر صاحب نے اپنا قصیدہ میراجیا لپیٹا کہ حضور بس اب تو میں اپنا قصیدہ نہیں سنا سکتا سبحان اللہ قصیدہ میراجیہ کی یہ شان ہے کہ لکھنؤ کے ادیبوں کی ایک محفل تھی اس کے اندر اعلیٰ حضرت کا یہ قصیدہ میراجیا پڑھا گیا وہ سرورِ سرور رسالت جو پڑ جلوا گئے ہوئے نیرا میں راجیہ جب آلہ حضرت کا پڑھا گیا تو سوری محفل جھوٹ بڑے بڑے ادبی لوگ تھے علماء تھے اور اب جو صدر محفل تھے جو کہ خود بہت بڑے عالم تھے محدیث اعظم ہند حضرت مولانا سید محمد اشرفی کا چوچ رحمت اللہ تعالی اللہ انہوں نے اعلان کیا کہ اردو ادب کے نقطۂ نظر میں میں ادیبوں کا فیصلہ سننا چاہتا ہوں کہ اس قصیدہ میں کے بارے میں ان کی کیا رائے تو سب نے کہا اس کسیدے کی زبان تو کوثر و تسنیم کی دھلی ہوئی ہے یہ کوثر و تسنیم کیا ہے کوثر و تسنیم جنت کی دو نہریں ہیں جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل اسی طرح دہلی میں ہند میں رائے دہلی جمع تھے ان سے بھی یہ پوچھا گیا کہ اس قصیدہ میراجیا کے بارے میں تمہاری کیا رائے تو پتہ کیا کہا کہا کہ ہم سے کچھ پوچھیے نہیں ساری زندگی پڑھتے رہیں ہم ساری زندگی سنتے رہیں گے سبحان اللہ کیا بات ہے اعلی حضرت کی اور کیا بات ہے اہلا حضرت کی شاعری کی سوڑ سوڑا شعر اللہ اکبر ان اشعار میں سید اعلی حضرت نے سفر معراج و واقعات کو نظم کیا ہے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ ایمان ترو تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ سید اعلی حضرت علی رحمت رب عزت سیدھا مہراجیہ کے پہلے شہر میں لکھ رہے ہیں وہ سر <kab Comp natuurlijk> ور کشور سرور کا مطلب ہے سردار ہمارے भी نام بھی رکھا جاتا ہے سرور تو हो سرور ہو زیادہ بہتر لگتا ہے تو سرور کا مطلب ہے سردار سرور کہوں کہ مالک اور مولا کہ سرور کا مطلب ہے سردار اور کشور یعنی ملک اعلی فرما رہے ہیں کہ وہ ملک رسالت کے سردار سید جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے شب معراج ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش پر جلوہ فرما ہوئے سبحان اللہ اور عرش فضان ہدایہ کے بخشی سلسلوں میں عرض کیا گیا کئی بار اس کے بارے میں یہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں بہت بڑی مخلوق ہے اس کے سامنے زمین و آسمان ایسے ہیں جیسے کسی جنگل کے اندر انگوٹھی پڑی ہو اندازہ لگائی کتنی بڑی مخلوق ہے سب سے بڑی مخلوق ہے اور ارش کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو مکتبت المدینہ کا رسالہ ہے سایہ عرش کس کس کو ملے گا یہ حضرت علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمت اللہ القوی کا رسالہ ہے جس کا ترجمہ المدینات العلمیہ نے کیا اور مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم شب عرش پر جلوہ گر ہوئے اور نئے نرالے ترب کے سامع عرب کے مہمان کے لیے تھے ترب یعنی خوشی فرحت مہمان ایک محبوب اور باہر سے آنے والی شخصیت اس کو کہتے ہیں مہمان تو ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے تو عرب کے اس مہمان کے لیے نت نئے نالحت کے خوشی کے سامان اس موقع پر تیار کیے گئے تھے وہ کیا سامان تھے اللہ اللہ اللہ کوئی کیا بیان کرے گا کوئی میزبان کسی اپنے مہمان کے لیے کیا اہتمام کرے گا اللہ اکبر کسی اور شاعر نے وہ نئے نیلالے جو ترپ کے سامان ہیں اس کو یوں نظم کیا میں <متصفيق> اپنی ساری دولت دولت رہے لوٹا دو لوٹا دو میں ملایا جا رہا ہے الحبیب صلی اللہ تعالی محمد فلک کیوں سجایا جا رہا ہے اللہ کے محبوب کی آمد پر فلک کوئی میں ہے بولا Messiah. <laughs> تمام فرشتوں کے سردار سبحان اللہ خادی میں خاص ہمارے آکالی سلا اسلام کے خادی میں خاص فرشتوں کے تو آقا ہیں مگر آقا کے خادی میں ہوئے کیوں سجا جا رہا ہے کوئی مہم بلایا جا رہا ہے کوئی مہم تو پیارے آکالک سلا تو سلام کے مہمان کے لیے نت نہیں وہ خوشی کے سامان تھے مسیح اعلی حضرت لکھتے ہیں ہے ہیں مبارک چمن کو مبارک بولتے کا بول ملک فرشتہ جمع ملائکہ فرشتے فلک آسمان لے لہجہ سر گر وہ گانے کا ایک سمجھنے کے انوکھا انداز انادل یہ جمع ہے ان دلیت کی یعنی بلبلیں یعنی اعلی حضرت اس کیفیت کو پیش کر رہے ہیں کہ پیارے اکالی سلا تو سلام کو جب معراج ہوئی تو ہر ملک یعنی ہر فشتہ اور ہر فلک ہر آسمان اپنی اپنی لے میں اپنے اپنے انداز میں بلبلوں کی طرح چہچہا رہا تھا خوش تھا کہ رحمت کی بہار ہے اور چمن کو شادیاں اور آبادیاں مبارک کا وہ ایک سما تھا سبحان اللہ مٹھے میٹھے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین اس معاج میں حکمتیں کیا تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو میراج کرائے اس میں حکمت کیا ہے انشاءاللہ شاء اللہ زوجل کل آپ کو اس کے بارے میں مزید عرض کیا جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ سجل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معراج مصطفیٰ کی برکتوں سے مالا مال کرے آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم